جو ہے ساتھ منسل ہوں مدد کرنے والے ہوں صحیح کرنے والے ہوں جن کے ساتھ ہیں وہ واپس ہوں ساری باتیں اچھا یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں بارہ چلو سے باقی چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں زیادہ چیزیں ایسا پڑتا ہے باتوں میں گھوم جاتا ہے الگ الگ اقسامات کو گھومتا ہے قرض واد اقسامات کو کرایہ یہ میں انہیں کماتا ہے کر کے کرایہ کر کر کے کرایہ سنتے رہتے ہیں انہیں سنا رہا تھا پاسوں ہیں ہے کی بنتی ہے ہمارا کا سال لینڈ یہ والد ہمارے اس کا حساب جگہوں میں گاؤں میں ہال میں پریا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہی پوری طرح پڑ رہا ہے خبر بڑی طریقہ اب اپنی محنت جو ہے یہ ہے کہ کردیا کی کتابیں پہنچا کر مزہ آ جاتا ہے کیا کرتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ملنا سن سا تبدیلی چنان کلامل چاہ میں بابلی سب کے بارے میں پہلے تک گنتا سوا کر لیکن بیان کرنے لگے جیسے ان کی لذر میں شائب ہو تو انہوں نے کہا, کہا کہ استماع کے دھیان کی بسمایا ان کے ایک علاقے کے مسئلہ تھا گانا بجانے بلانا گانے سننا بھائی کروزوں نے بلایا جو آپ کے بہت ملا خراب خراب کری آواز بننے جب میں نے شروع کی ہے اٹھتے اٹھتے اٹھتے آ کر سارے جب چولی چاہتے دیے گئے تھے اس میں تھوڑی دیر کے بعد چوبیس کا اس کے بعد میں آپ نے زیادہ اور سونا چاہیے سو کے گاڑی چاہیے سب آپ ہی سو رہے ان میں کام پہ کرنے کے نا مجھے آپ کا پورا اعتبار سے ساری بات ملی رہی ہے تو ایک پورا دارا کرتا کہ رہے گا لہذا یہ کرتے رہے ہم کچھ نہیں کرنا ہے بات ہے ان میں سوچ پہ ستاروں میں ہیں ان کو مراقبے کا بدن لگے مراکت کرنے کے بجائے انتاروں میں مطالعہ کرتے ہیں اور وہ مراکے کے پڑھے جگہ تو جو درست اس لائن کی ساتھ تھی اس میں ہے گزاول احمد کا موضوع یہ ہے کہ اس طرح نے کہ میں نے سوچا کہ مسلمان احمد میں جو پسائز کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے بڑی وجہ سمجھ نہیں آئی سمجھتا ہے کہ آپ کے جنرل سواد نجات کو ان نئے کر لیکن بھارت دنیا کو مالک دولت صحیح چلی لہذا یہ دنیا کی دولت کی خاطر کا مال کر رہا ہے کہ یہ لا چار ہوا پرانوں آدیش ان آلکوں کو اور ادیشوں کو جمع کروں یہ سات کو بیان کر رہی ہیں کہ دنیا کے اچھے حالات کی اللہ سوالوں کا پہلا آماد کا مطلب ہے میری بڑی کا محروم یہ ہے کہ مال کا دارم کا ہے پورے کام آیا سی ایجنسیاں جمع کر کے ان کا درجہ رکھا ہے اس بات کو سابق کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کا خزاں ہونا بابرکت ہونا یہ بھی اس کا آمال بنیادی طور پر اس کا دار وزار پر, پر ہے اور شانتی طور پر اس پر, پر ہے اس بات پر یا گولما ہو جائے جسے تکوا تیار کیا خرابی تیار کیا مجھ کے لیے آج تنگی سے نکلنے کا رابطہ تھا آج ان کو تنگی یا گئی مشکلات کسی اللہ نے سب کیا زندگی پر نگاہ ڈالے کہاں کوئی گنا ہے وہ بتائے چھوڑے تکو کو دکھانا اللہ پاک کی بچت سے اس کو مشکل سے نکالیں خبر کو سیدھے اختیار کرے اللہ تعالیٰ نہیں کرنے کا اللہ کرمائیں سلاح تاہد جو ہے وہ سیدھا ہے جوڑنے میں دو ہار کام سکے سلاح آخری پر کے مانگیے اللہ تعالی سے بلا نہیں کریں ماتھا کر ان کو ملتے مانگے داوت قرآن کے قرآن سے مانگے تھے ستر کے رات کر کے اس کو سیدھے سے مانگے تھے اپنی مشکلوں سے نکلنے کے طریقے سے ادھر میں سے ایک اور جو بچہ گاڑی کھا کے لے اور کسی شاید نے کیا تھا اس سے پہلے یا پانے کے بعد اسپوٹس ہو گئی تھوڑی دور نہیں تھی کہ گاڑی سے چین کر آدمی کا بچہ آ رہا بتایا گیا کہ وہ جو خیر آدمی کے منہ میں دیا اس کی سے ہے میرا بیٹا بڑھنے کے لیے لوگوں کا مطلب الگ واپس ہے اس کی سب کا خراب تھا یہ تک ضرور مخلا موکے چار پر ہم اس کے لیے آپ سنگیت ریلی کرنے کا راستہ بناتے ہیں خلا پریشانیاں ان کا حال ادارے گنا بتایا جانا زندگی گناؤ کو سننا ان کو فرق کرنا ان کو والی زندگی سے نکالنا کو بنانا ان کو پور پر محنت کرتے ہوئے بار کا الگ قریبت نہیں علاقے میں بسوں میں ان سے نام الگ تک بھی پڑنے والے مسئلہ ہوتے ہیں کے پیڈ میں شامل تک پڑ جائے مچھلی کے پیڈ میں کے الگ اس کا کیا بنا ہے علاج کے نظر ہے اس کی بڑے مسئلہ نہیں مچھلی کے پیٹ سے اگر کے پیٹ سے آدمی کے پیٹ سے مگر ادھر ادھر چالو کریں میں آپ کو اللہ بات بعد میں آپ کو سیلا پسند پورا بھاپ دیکھو اس میں خاص طور سے میں ایک کوٹ گاؤں گیا گا کا ڈالا کرتا تھا اور اپنی دماغ کو لے کر چل رہا تھا ایک اور اس نے سکاروں میں اس نام کا خود ہے ہے کام کا میرے بیٹے کی موت ہوئی ہے اور کس دنوں سے مجھے ساتھ میں آ رہا کس نام کا خود دہائی کا میرے کپڑے سوٹے بیٹے کی ضرورت ہو رہی ہے بزور سے بھی غلط ہو رہی ہے معذور سے سے ضرورت ہو رہی ہے ٹھیک کپڑے جو ہے یہ کلاس کو دے گی وہ سب جو بات ہوئی ان سب پر دلتا ڈالتا ہوا وہ آیا جیسا اور تو بتایا ہوا اور سب ساتھی میں سے کو جس نے ڈاکے ہوئے سب ساتھی بتایا سب سب پر ساتھ کاٹ کے اسے بتایا ان سب کو اور بس وہیں سب کو بتایا بہت اللہ کے نام کو کب کر کے سب حال کے لیے روانہ الگ ویب کے ساتھ ہر کروانا ہے اور غیر سے الگ روز کے ایک پنجاب میں چلا چار مہینے لگاتی ہے واپس آیا دکان اور بیٹھا اپنے باہر جاتی ہے کی روزی نکل سکتا ہوں کر کے دائن کر کے سوچے موقع رکھ یہ نقل ایمان جو سنکاری یوجان ہے نقل ایمان کے گنا کو میں نے تیار کیا نقل ایمان کے کو آ میں خاص طور سے دھیان کر ہوں مان کے نقش جو ہے چلے، چار مہینے سال جگہیں آج کرنا آپ نے کرنا یہ اس کو پورا نہیں مان کرنا پر کس بند بدھائیں قسمت کو بتا دیمان آپ اس وقت میں نے کہا تھا مجھے جواب دیا کر کے اس کی رجابست جس کو میںرا اس کے تحت جب میں نے کہا کہ غریب لوگ ہوتے اپنے گرام کو بنے کے لیے بدر طریقہ چلے رہا ہے سپریم کورٹ نردر مودی سے کہ آدمی کی بات کیونکہ مریض کا کچھ بات ہو مجھے پڑھا کہ اللہ والے آدمی گرم آدمی آدمی کو مارو جو ہوئے مدد میں وہ تھا ہو سکتی پٹائی پٹائی کی آدمی کی آپ بالکل اس کا مریض کا یونیورسٹی بیٹھے ساتھ کرائیں گے جس میں کام کرائیں گے آرسی کا آپ نے آسم کی پٹائی اس لیے کر دیا یہ کیا راستہ ایسی بات بول گیا تھا کہ اللہ کا زاب آ اللہ کا زاب لے گئے حالات ہے کہ آپ کی پٹائی کر دو تجاق کرنا ہے اس کی ایک شکر گوپال لے گئے نے اس کی پٹائی کو بات کر رہے تھے جرپور کو منصور ضلع روزی اللہ سے وسیع سے رکھتا ہے کیا کرے گا روزی کہنے کے بعد سیکھا کچھ بھی ہو مرنا ہے تو مر جائے لیکن روزی لان کر سیکھ گاڑی گھومنے کے لیے باہر پیٹرول سارا گزر گیا ایک آدمی آیا گاڑ بھی بچے کیا ٹھیکے شام کے گریب آدمی بچے کیا پی کے سر کے باہر گھومنے کا سر بوٹا اس کے جا کے سو ملے ہر کی آپ کی میں اللہ صاحب نے آگے ساتھ کے کچھ باتیں میں اور دو تقد بھی کرتے ہیں ان میں کس خود گروی فوج کرے اللہ صاحب اظمائش کر رہا ہے گلا اختیار کرتا ہے کلال فراہم کرتا ہے غلط کرتا ہے کہ پیسہ بھی کرتا ہے آسم کو منڈی کو بھیجا تھا جانور کھینچنے کے لیے اس کے ساتھ دھوکہ کر لیا تو آدمی اس کے ساتھ گھر کرنے آئے پورے نہیں کیا جانور کو میں دیکھا ہوں تو کیا سودا کر آیا کون کو ڈھائی سو روپئے مجھے پکی نا ڈھائی سو میرے سارے ہی ہیں بخشتے ہیں کیا بختے ہیں جن کو انہوں نے ہمارے علاقے کے لوگ جاتے تھے جنموں میں تو وہاں پر بالکل جلدی تھے قرآن پر قسم تھا اس سے کیا ایک ملک یا آمدنی تو وہ کہہ رہے کہ قرآن کی زندہ جان کو مارے ملک قرآن اور زندہ جان کو مارے میں ایک سمپ اعتبار کر کے فیصلہ نہیں کیا گیا اچھا انسانوں ایمان کا ہی ایمان کے لحاظ سے بہت دیہی کے حال میں کو خرچ لا ہے روزی بہت لے گا آپ وہاں مہمان بنے اور اللہ تباہ پہنچا کروزی مانی جو ہے یہ خدمت خرچ کے لیے اللہ تعالی روکو گرو کرنے کے لیے کمانی الگ کرنے کے لیے کمانی خدمت خرچ کے لیے بھائی آ کر رہے ہیں آپ جھوٹ بولے کا مسئلہ جھوٹ بولنے والے والے بھاشن کو ہی کو سنتے ہیں بولتے ہیں ان کی کشمیر کر سکتے برتتے نہیں اس لیے دن کے ساتھ لے کے چائے ہوئے ملوق چائے ہو گئے چائے ہو گئے تو برتے کے مزید اس نے لکھا خاص طور فائدہ ہوئی کے بستی کے باہر بولنے سے نہیں اس کے بچے ادھیشا محدود اس کی ادھیشا پر بجے کچھ تو زیادہ بھی سدھایا تو کبھی کبھی سال رہے سدھایا کرتے ہیں ایک بجے کافی اثر ہو جاتی ہے الگ الگ فرمایا اس کی بڑا ہو کا تھا سرفراز صاحب ان کا انکلاس تھا سرفراز صاحب کا انکلاس تھا اور ٹیکس ہمیں کہیں گے میرے پاس آیا تھا انجا کہ امتحان تجھے پتہ امتحان شروع ہو گیا ہے پتا یہ سارے لوگ نظر کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے تو ہزار آپ جس کے لیے سورت مانگی ہے نا ابھی زیادہ دور کا بیٹھا زیادہ سوا پڑتا بیٹھا ساتھ بھی اس روپیہ کا ملاز کر دکھا سکتے ہیں اور اندر کے لیے اس کو خیال کرنا نقلی ایمان مجھے خاص طور سے میرے کن پرائی دیے دور کا ذمدار نقلی ایمان میں خلا ہے اس کو پنجہ نجان کرنا ہے اس کو پنجہ روپنا ہے اور اس میں جندا کا خلا ہے نظام نہیں اس کا زندہ رکھا سیمان کرنے دوستوں نے بیان کرنا دوسرے جایا کراجی کے بارے میں مجھے بجٹ کا روپئے ہو رہا ہے اس سے نکل کے بندوبست میں نے کیا کہ میں اس کے ساتھ ایک کسی نہیں کہا اس آدمی بغیر پیدا کرتے اور سمجھاتے پڑھنے کا اس لیے پڑھنے کا ساپ بناتے ہیں گاہ پیدا کرتے ہیں اس کے لیے کسی آدمی کو درخواست کر کے مدد کرتا کوئی طالب علم کوئی سال سمجھاتا پڑھتا کہ میں سلسلہ میں چلاؤں وہ ملک میں اور وہ گانے بجانے والی عورت کیا بات وہ یاد ہو اخبار میں ہے تو گوندر کے بیس سال امید ہو رہی ہے تو میں ڈے لگی سبھی ڈے رہ گئی تھی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے مت تو ڈاکٹر مروض صاحب ردالت میں بریواری کی صاحب بڑے اچھے تو امریکہ میں تو سارے لوگ حکومت کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے میں نے کہا ہم نے تو اگل اگل نہیں کریے لیکن ہمیں نقصان نہیں ہوگا میرے نقصان ہوا نہیں کریں گے بڑی شہر اور اس کو بلا دیجیے تو میں نے کہا بتائے شروع تھی گول خورک بجائش <سلام> ہے سارے لوگ گھوم کھانے لگتے ہیں تو گھوم <سلام> کھانا جائے گا ان کا پھر کاج میں <سلام> سدھان <سلام> تھا وہ تھوڑا سواؤ سمجھتے ہیں یہی کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ نجیت کا کتنا چل پڑا اور بڑے بڑے اور یہ کتنا چلے گئے کتنا مفتی میں چلے گئے اس لیے میرا کچھ آدمی اٹھا رہا ہے کیا میں نے مفتی مانا ہے کہ نمبر نہیں مانا ہے چلے گئے اب دوسرے دن گزارا اور واپس آیا پس میں جی میرے ساتھ وہ بھی واقعہ ہو گیا میں سائیکل لے کر گیا تھا اور بیٹھ کر میں لکھنا شروع کی باقی لوگوں نے کہا لکھ رہے کہ نئی نکل کو پنکھے میں اڑا کر دور گرا دیا نوٹ کر لے کر آیا پھر اس کو اپنے میپ کو رکھا پھر شروع کیا لکھنا پھر آواز نواز اس دور کرایا جی. پھر موڑ کر کے پھر اس کو پھر آواز اس کو دور گرایا تیسری جب میں کے لیے گیا لوگوں نے کہا امید سار تو سا ڈاکٹر شرمندر کرنا کٹر بنا ایک سب انہیں شرمندر کیا ایسا بھی نہیں کیا کہ بس یہ بات بس رات تو بولتے ہو اگر آپ جا کے کے حق کو بول ہیں تو مطلب آپ کو بول رہے ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں کہ موسم حق نہیں آپ نقلا بند نسیمان خلا ہے اس کے پاڑوں پچلے بارہ بار اللہ جہاں پہ سیزن وہ رہتے رہتے سوتے نسیمان ہو خلا ہے اب ضرور کہہ گئے اس کے بعد میں اتنا سا احتجاج کے بعد میں آج آیا تھا آج میرے پیچھے پڑ گیا وہ چھ مہینوں میں کیا نیت اس طریقے سے نیند کی ہوئی ہے جو رہ جائے گا رہ جائے گا جو بھاگنا چاہے گا بھاگ جائے گا اور رہنے والا فائدہ کام حاصل کرے سچ بات یہ ہے کہ ارشہ دان واہدرا ولہ موقع شاہ ولّہ ظاہر المقر محتملہ جو تلس امنی شاہتے ماحول اللہ علیہ شیتان پر بلاتے آدمی کو اور پریشان کرتے آدمی کو انڈسٹری کی خطرے سے یہ انڈسٹری ہو جائے گی یہ ہو جائے گی اور شہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سلی دیکھتا ہے اس کو وعدہ دیتا ہے اس کو حادثہ رہتا ہے مقد اور قدر اور یہ بہت بڑی جانشوری اور بہت یہ بہت بڑی جانشوری اور بہت بڑی شکا میں ان کا تھا ان اس کو لمبی جانے لکھنے اس کو بہت آج مجھے اس وقت میں مومن کا احکام ہوتا ہے کولی راجم صاحب کراچی کے ساتھی نے لکھا ہوا ہے موبائل پر لکھا ہوا ہے جو بات لکھنا چاہتے ہیں اس میں اتنا بات کرنا چاہتے ہیں موبائل پر جو میسج کرتے ہیں اس کے ساتھ حضور نے فرمایا اجاز احرام کا حوالہ دے ہیں اور اس جواب دیکھے حضور نے فرمایا تو ابھی ابھی سونے ذریعے کتابوں میں لکھی ہوئی نہ بات کی کہنا چاہتے لیکن ان جو موبائل کا روزانے جانے اور ٹیلی کے فوائد موبائل, پا موبائل پا کی تفصیار دیکھی انہوں جو بلندی اس کو میں لکھی میں ان کی فیصد سو فیصد اتنی ہے حالانکہ سارے کتاب ہے وہ ایک اقتباس جا کر ایک اقتباس کو بیان کروا رہے عملی طور پر بات چیت نے مجموعہ رائے ہے سارے کو بیان کیا ہے اس کے پروار بتایا ہے سوچنے ترجمہ تقسیم قرآن پر لینا گورا ہے ہندس کن لینا ہے کا ہے کو غریب آ سکتا ہے وہ تو تصویر اتنا باہر تھا جتنا جو ہے تو آپ کو کوئی کسی تصویر جو ہے نہیں بونی کر سنیا ہمارے بلا سات پتہ لذیفہ کو میاں کرتے تھے وہ آدمی کے شوق شکر چیئرمین ہے اس سے بات آرمی صدر بنے تو اس بات پروفیسر ان کتاب کو نکال کر علامہ نصح کے فیل احمد اللہ کے قصیدہ اور میرا مطلب کہ بہار کے مادہ ہے مزہ صاحب لڑکی لکھتے ہیں ان جلدی تیسری صدی کے حقیقوں کے پاس جلدی ہے تیسری سدی کے نہیں بول رہے ہیں ان کے میں نے بڑی آدمی نکاسنگ ایک اتارٹی نکاس جو ہے کہ ہاں وہ سیلنس جو ہے پھر گیپ تک پڑا ہوا سیلنس تو بہت زیادہ ہے لیکن مان نصیب نہیں ہوا اس کو گیپ تک پڑا ہوا میرے بھائی جاتو انسلاف اس ناگ ایمان کے اس کے ساتھ الگ کو نہیں تیار آپ کو بات رکھتا ہوں ستیہ مان سے قوت ایمان یہ ہے وہ تو سمجھے کہ قوت ایمان کا نہ ہو جائے گا اور نقصان ایمان ہو جائے گی ٹھیک ہے نس سے میں بات کرتا ہوں ذرا میں کیے گناہ معاف ہوتے ہیں جل پر تھوڑا وزن نہیں ہو سکتا پانچ ماپی نے کھا دیا ہے وہ کیا ہونا جو کرو مافیو چڑھا ہوا گھر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو داغ دینے کا ٹھیک ہو کتنا ہے سیکھنا ہے تب وہ ٹھیک ہے نا اور